الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على السيد الرسل وغاتب الأنبياء محمد المصطفى للصدق والصفا والرفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من سدان لازی نبیل کریب البی نقسی ہوا میرا شہادت والی ماؤج میں جناب کے سامنے پیش کر سونا <سؤال> اندر آ کے بیٹھ اور بچے بچے نے کو کیا تو ان شاء بچے اپنے میں ذمہ کی داری کیوالے نال گلا بیاں کر سکیو لگے ہونا پر شہید کا بن ملا تھانتے ہو رہے ہیں اور بے شمار ہو رہا ہے دو دو تین دن تین دن چار چار ایک ایک پنڈر ہو گیا ملادا بھی جلشا کی کسرت ہے تقریرا بھی ہو رہی ہیں شباب بھی ہو رہا ہے مگر آل و, و جماعت کا انمیہ ہے جنا ضرورت ہوئے سونا کام کرمانا سمجھا کی کوشش کرا گا اگر سمجھنا دین پر جو میں میں کوئی نہیں صرف میرے دل دماغ جیب کا لالچ نہیں روز کی وجہ یہ تو سا دے سکتے اگر دے نہیں ہے میں اس گمیلا بلا محمد بس ٹھیک ہے قسم چکی بس نہیں بول رہا قسم تلا رہی نہیں جنہیں قسم نہیں کھادی والا سلسلہ ہوں میں مدے کلے جی وساس رکھنا وا نو اس مسنون کا پتہ کوئی دا. میں کو سوال کرنا چاہتا جب سوالیاں دار میں چار گلا کرنا جاب پیش کرو کہ امت مست نے جنتر جانا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا امت مست نے اندر جانا ہے دسو یارو کہ کیا جنت جان والی قوم دیا یہ سب نمازے جنازہ دیا دعا نہیں آسرے مصروم کا پتا نہیں ہوں گا رب کے قرآن کانک جس دے ہوں مسجد اندر نماز پڑھنے واسطے نہیں آتے مال دان کا مہینا ہوئے جنگر جانوروں تمیز نہیں ہوتی انسان جنتی اخبار والے منہ اشک وسول اپنے آپ سدان والے تمیز نہ ہو سو یا رو فلم رامے تھیکٹ زنا شراب انجاری مکاری دھو یہ ساری سکتا جنت جان والی قوم نہیں نا یار میں تاریخ کے ملک بروڑ بروڑ لکھے رب کا قرآن پڑیا ہے نبی کا فرمان پڑا پتہ لگیا جنت جان والی قوم یاد رکھ لو جہی قوم نے جنت کے اندر جانا ہے نا وہ ربانچے سک دینی رات گنا شریر کے مشتفا حلفت نہیں بلکہ رات ایک کروٹ بند کروٹ پہنو بند پہنو آنا چاہنا یاد کرتے what's up بی ہزار پچی ہزار روپیے درخت ایماندار دس آ رہو ایسے بندے کا پیو تعلق ہے بولو سی آ رہو نہ پیو پچی ہزار روپیہ گا اگر نہیں سناواگا تو سجنا پیو نیشان سنا پیسے منگے انہیں پیو تلک نہیں شان سنا پہلے پیسے نبی تعلق نبی کا نظر ہوئے گا جیسا پیار واگویٹے رہے گی اور نبی کا ذکر پھر بھی دکان دربار کا لگر اللہ تعالی کا منی میل نہ مسکانے پر علامہ جاتا رہا کاروبار کے ڈر سے, احساس سے رہا ہمارا گزر گیا اب کا کے رسول نے ہے شور ہے دنیا سے مسلمان ہوئے دا ہم یہ کہتے ہیں کہ دلی کے ہی میں بتا سارے کی مسلمان پھر پتہ چلیا چی کابر روزی چاچا نہیں بنایا یہ آم تھان نہیں ممبر رسول آم تھان نہیں ممبر رسول سولی ہے اگر بولو گے اگر حق نہیں بولو گے مشہور گل ہے نا جن آئے گی نا تقریر ختم ہوئی چپ <سلام> کرنے شرابی میں یہ اچھی گل <سؤال> ہے اپنے لوگ ہو رہا ہے اپنے جو کرتا ہے دوسرے جو ہی کر شیر پڑا تھوڑا جہا مطلب سجا دیتے سڈا بیما چیز خراب عورت نے اکی پسونا شروع کر دے جلدی کروار بند کی تھرشر خراب ہو گئی ہے جمہوری بن گئی ہے انسانا خوراک اور جانور کی خوراک اکی پاسو کدنا شروع کر دراب ہو گئی ہے کرنا دی خوراک شروع کر دے خراب اس طریقے پیرا مولوی بادشاہ چیئرمین وائس چیئرمین اسلامی تعلیم اگریزی تعلیم اسلامی تعلیم اگریزی تعلیم اسلامی نظام حکومت اگریزی نظام حکومت اللہ کیمان والی تھراشر خراب ہو گئی ہے دنیا والی تھراشر خراب ہو جائے پھر مستری کی لڑ دین والی تھراشر خراب ہو جائے پھر چیز کی لڑ پی اج سجنا ادھر پرچور بولو سبحان اللہ اجرے پچھلے بچے نے ادھر اچھی بات تصا بھی بولو سبحان اللہ محولنا وا مطلب سامنے رکھنا وا یہ دروے قسم خدا دی کر کے آپ نے اپنے شیر مبارک چند کی گل کی جب سا چند چلے گا تری کوئی قدر نہیں ہے جو بولو سبان اللہ ادھر یاد رکھ لیں ایک اصمان والا چند ایک آگے میں سمجھانا ما توجہ میری گل آپ رکھا جائے جانور دے کے پرندے کی بساس دے کے حقیقت کا مسئلہ گا جہاں آسمان والا چند ہے آسمان والا چند اس پرندہ جس کا چکور پکی ہے چکور جس ہے نام پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ چند ہے جانور آسمان تے ہے یہ زمین تے ہے پیار کرتا ہے محبت ہے پر چور پیار محبت کرو کئی بےچارے محبت گولیاں لیا میں پگا نہیں چکور چن نال پیار ہے محبت پیار کردی چن اندر نہ شعر نہ محبت نہ احساس ماشو ہو سفت رکھ دیں نہیں اگر محبوب نالیاں پر جو بزرگ بنایا رات چکور والے پاس اڑنا شروع کر دے سفر اڑ ہے سفر کرتا وے تھک ہار زمین ملاقات تو آخلا چلو کی ہوا اچ محبوب پہ دیا کل ملاقات تو جوے گی رت بچوں بولو سبح اج محبوبی اگلا دھیان آد جان ہو جی تھکاوٹ پہ چلو کل نہیں ہو گی ڈگ پہ تھکرا وقت ہوتا ہے محبوب پورا مہربان ضرور ملاقات کراگا جلیا جگورا کتا لگے کہ محبوب پورا مہربان ہوا خر جدو پہلے تہار چڑیا نہیں پہ آخ چلو کی ہوا یاد ہو گیا جدو دوبارہ چلے گا ح ساتھ دیتیقیق مسلہ سمجھا چند کا شرفلوکات پرند اشرف مخلوق آ چن جاگے چن ملتے چن جا نہیں کریب آسے ایک قدم ٹرے وہ رحمتہ چند قریب آئی پر جس نبی پیار محبت پیار گل شباہدیسے لکھے امام یوسف نے بہانی رحمتہ جہاز جرم لگے مرن واسطے تیار ہو جاؤ ہن سمندری طوفان اٹھے گا کرباد ہو جا گے سنو کوئی بچان والا نہیں مبار بب دے آیا تین مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سانو مبارک دے رہا ہوں سنت کی فکر لگی گلے ادو پھر مبارکا نہیں دیا جی رنگ کیا جائے تو سنو مبارک لگتا ہے تیری اقل ماری گئی نوجوان کن لگا کرو اسے مبارکب دینا جتوں جہاز چلانے مرن واسطے تیار ہو جاؤ سمندری طوفان اٹھن لگا ہے میں متی نیا پیسے منہ کر چڈیا ہے یار جنابا نہیں چاہیے ابو بکرما ڈبنا نہیں چاہیے ابو بکر صدیق لگا کس جدو چھال ماری اے آج ہار پایا جن سائی پانچ پہن پھر سگی آدرات ادھر اللہ ادھر چن نال پیار چن نال پیار کردہ چنم بھی پر کے پہلے دن بھی پورے دنیا در آپ کی آمد ہوئیے سجدے محمد روئے بولو اللہ اور چانے چوتھی دراط بات پر سچ کے جا جے آپ کی شان کٹ دی جی میں جی جی تیر گزرتے جان گیا شانا بتی جان گیا مقام بتے جاؤ گے عدت بتی جان گیا میں سجنا ادر ویخ جہاں چکور چکور دا معشوق چرنے اندر اندر اے دن بھی آ جاندے اے اپنا پر چہرے سجنا درتوا التوجه سبحان الله پر یاد رکھنا پہنچا چلے بارے دبلی پاس پاس نہیں سمت نی ہے آپ جب میدان ڈنگ دی جدو شیئر خلاف کام آج جپٹ پیا کرو چیتا شکار اللہ چل تقیق بھی آخری عقیدت بھی آخری حقیقت بھی مقابلہ کرتے یورپ کے اور یورپ کے سائنسدان ان کٹھے کرواسی کرو خدا دیں پاس میرے میاں دربار مٹی ایک پاس مقابلہ نبی خدا کرتا ہے سبر جاری رکھتا ہے ڈگدا پیارا پچھا ہٹا نہیں یہ درتے جانا پوے گا چکنا پو گا ترقی کرنی انگریز پیچھے چلنا پہنا پرانے دور دے سا سچا شکو آخلا جینا بھی یار درتے آئے مرنا بھی یار درد آئے ہاں کہ سرخی لگی ہودری لے لے لگے اکا چمک لگی ہوئے ہوئے جا مجرو ہے بیوٹی پارلر نے ڈرامے لوڈے بادی ساری مثال سب بن گئی مولوی صاحب تقریر اپنا نماز پڑھنی نماز میرا میں سٹ میرا میں میں رسا پکڑیا گلاوا بنا کے مسیحا آیا مولوی جی دعا قبول ہو گئی گل چپاؤ دعا قبول ہو گئی اگر ایسے سدنا نہیں نہ میںلو پلامیاں پھچانے جی اگر جھوٹا پہلے چھچے زبان باہر آ جاتی ہے اگر سچا دے نہ دشمن زور لگتا جائے پیار محبت ہو تیرا دنیا دا پہلوان تو بدماش ہوا کسی قبضہ کر لگے اگلا کے چبزہ جان لگے اڈا دیا گے آخر ہن پیر رکھ بیٹھے پٹ کے جن سونے ہزار پیر پایا ہوا کون پڑ گل سنا بولو سبحان اللہ در سنگیو. مسلمہ دربار لگے مسلمہ دربار حضرت حبیب رضی اللہ تعالی میرے نبی صاحب بھی ہاں جرا ہر کی گل سن لاؤ <سوس> ہاں کجرا کے گانے بھی سنے سنے تینے سچا شک سچا شک صرف یار کی گل سنتا ہے ہر پرسو کو چاہتا آپ فرمایا اللہ چلادر میں پکڑا ہوئے حقیقت پیار پکڑنا جنہارا چکا چ پہاڑا مارے گانا لت جی چسمت پورجے پورج یار در سکتے نہیں ج بولو سبحان اللہ ساڈا پیر بہو بولے میرا اوچی باز بولو یا ورمایا پیلیات لگا میں پیار کرنا ملاقات کرنا چاہنا کر ملاقات ہوئی عورت آخری عورت ہے نال محبت کر کے بیٹھ کلے اے تحبت محبت میرے سنا میرے سے محبت محبت چینی مہنگی ہوگی چینی چلو نہیں بول سکتے مت سر پہ نہیں لوزری شرے اگوڑ پڑھیا کو اگر کوٹھی بنا جو گاجو نی فرمائی نے بولو سبان آہ آپ اس گندے خرگوں نشانے نہ نو لبلا دربارے کی صنف طلب توجہ نہیں فرمائیے اپنا لوچی بات نہ بولے سبحان دار بے شاہ ر تسبی پکڑی ہوئی لینے اور میرا پیلا گا میرا کی پیلا تسمیاں آپ سی لالی پہ سوچنا بچے دشمن کچھ سجنا بولو سبحان اللہ ایک لگے بنا بنا میری جہاز بنا دے دے خلاف خلاف پہ ہر بنا سکے چکی اپنے آپ نہیں بنا سکیا گڈیا بنا چڈیا تیار بنا سو اگر بنا سیا بن سب چھا ٹما بنا سکیا ہے پر بائی بان اپنے آپ کو نہیں بنا سکا اپنی بارگاہ جانور پر میرا بابا فرید سب خدا دی دنیا دی کوئی شروع بنا سکیا پر اپنے آپ نو بنا گیا خدا دیارکا شان پا گیا میرے oh ta, oh bon, بابے شا جگ شکا تو سمجھ جا جتیاں شان رب جب شانتی میں ربداری بن سکیا میری جُتی ڈے روڑے روڑے بئی وفا ہے فریدی جتی فرید جی میرے لیے چمدا فرید چمتا جنا بولو اندر مقصود ملا مستفا بیان کیتا گیا نواز سبحان اللہ. سبحان اللہ. کریم قرآن کے اندر جسا رسول بھی رسول بھیجے نے مقصد کی نے نبی کہ نبی دنیا شریف لیا کسی نہ کسی ہو منیا جائے نبی منیا جائے حربراہیم خلیل دنیا نے حضرت بنیا بسونا شانا رب نے اپنے حبیب نوی شانے نبی چلے گا ذرا سہارا میں مسال سے مسئلہ میں کسی کو خاطر اگلا میں نہ پانی پلائی رکھے بڑا لگے گا یار نبی آمد کا مقصد پورا نہ کرے نہاری حکم تے کافر جاوے کی آمدیاں سجا مارا ہاں بس بندی سو ہے گلیاں بداریا ترار چندر بنے پینے کا گانا جہاں تر بدار دیکھیں دیکھیں تصویر سری پدار ہی لبی سجنا میرا دنیا اندر تیرے دل حرال نے منایا جدر جمرے منایا بازارہ سجانے پر اپنے آپریز ریشے آ حضرت فروخت بدار سے نہیں سجائے آپ نے فرمایا کوئی بندہ خریدو فروخت کرے شریعت پدار پایا شریعت سج جا سونا بولو ہو کے میرا رب سونا بے نیاز ہو دا حکم نہیں ڈالتا اپنے نبی ڈال نیاز نیاد ہو محتاج ہو تقریر تو آزاد بھی آخنے آزاد بھی آخنے بیلے ڈبدہ سجنا میں سنا جس آخنے لاہ پیغام لیا لیا جس آدینے میں سجنا نہبی نہ ہوغام نبی دا ہوا ٹنڈا لگا کے خوشی واسطے <Hani> محبت <سؤال> سجنا درجوں میں चापा पर अपने तन नबी का नक्शा चबला नदी तेरी मसीहे भी फेरा भाव ल سامنے میںالم سولہ اور مسیحت بنوائیے تالا لوا چڑیا دروازہ نہیں سامنے کسی کو گل کی سال گزر گئے اپنے مزید آپ نے مسیح کا دروازہ اگر دروازہ نہیں کھولیا ہوئی اگر دروازہ نہیں کھولیا جمعے ہوئی بڑی اچھی اندر بنا سو نے رکھی میں سوچا ہو سکتا ہے میری مسیحت بھی ہو جنی دیر تک میری مسجد نہیں کرو این دیر تک میں رات میرے نبی تشریف لے کے uh, آئے مایا وہ رکھ دے تیری مسجد کتاب میں محمد کر چڑیا بچیا نے خدا خدا نام نوشہ لکھ کے ناریاں اخبار تسویر پڑی ہوئی نے چنگے فوٹو بنے ہوئے اور لکھی ہوئی بچی نو نگا کرنا سرم کی کسم کھا دیے بچی نے آ سجنہ جنہاں اخباراں دے رب دے نال رولیا ہوے کھالیاں دے اندر میرا نبی سرور سرکار دا ڈوبا بی بی سر سر بیڑا نہیں تاردا آپ خود ڈوبا چھڈ دے لے میرا نبی کِنّاں دا ڈوبا بیڑا ٹھاردا اے جنہاں دے گھر اندر وی پیغام مصطفیٰ دا رب دے قران دا وچ دی دکان اُتے پیغام مصطفیٰ دا ہوے جنہاں دے بازار اندر وی پیغام مصطفیٰ ہو جنا چلک کر میرا میرا کے پاسے قدم ہر نئے ربار فریاد کرے بہو فریاد پہ کرتا سنا سب for my ode her who mentor her Surah Al-Lah धारके हो मेरा रे रे ओदची पेपरों के जीते मचमा SatsY sink, Jٍ Lil Satsyn requirements, to which the God wants to come is set up. doesn't fit, which the God wants to come shall be set up. sesylerin al-syaat is set up. V beauty gives details at the presence of Kirishan welshhaan.ught.l Zelda being a her uncle by Godscreen medal.ly JOEY... obligations to the God wants to come to visit.talya Halle..l més and blessings to the God posted gdzieś of the God'smas hey- điều, how late this کی? Yes, we say... Does he give 28 tasks to come to enter that......"еж literary truth for God. absorber the blood of the God's soul. Millery meeting yes.. 9 делает body taubiles away wasn't. procede he a star, all of the God's soul and has talked to that. So the God of God was perfectly esfgah. Then lighted up. And we use the forgiving to نبی دنیا نہ ملا لاب منہ میاں رب سونے قرآن اج ربرانے حکمال چلن بے کسے دا جو, مال، جو, آجے جو آجے بے دین پاسے بال پی پوری برادری جہی ستوے لولہ لگنا پتر قرآن تو جنا قسم گاڑی جنولہ مولا حسین نے نو امام زین الابین اپنی اولاد چھو امام زین الادین بیمار کر بلا بچایا اون محمد شہید ہو گیا محمد قاسم شہید ہو گیا علی اکبر جوان شہید ہو گیا امام جانے میرے نانا نے منا لا ل جب قربانی دن کی گل آئے بیمار بچاوی دین تو قربان کرا چاہیے کہا بدلاؤ شادی کرنے مسلمان سونا سونا کہہ رہی ہے مولا بیٹی چلے جا سی کرا گا اور ہر دولت میں اپنی قسم کی اپنی 외국계가 chilling pelled 뭐야 member 뭐야 이렇게 이후 benim содplat Psira melodies nuts vine def julads pods 需要照 puede creditless voor dan også beckre resides in ég Bienzag 씨 a Samacau soul having their hand i suda sharedenen dar datancיע ile denganCH dropped out son af en nutritionalергē The 19 hotra had dan i $1 per .cansteeas'd the venus proposing what you the andenu, what i mean g Projected the name Parngasai salam nosotros fue specagers for 30 that this verse at the dismantle and $9.00 the price for this is just. Distort spatpla $3 He care. This is an蹬 yang sya asputad-ta EccC sauceed for Ford saying 0 for us .eland? Uq. Wait a hum. Wetful decision that i was by child. That wasdev جزدرک جی ہو جانے کا کہ اپنے میں حاصل کی دینی اور حاصل کرنے کے لیے میری مار کی مارچ رہا ہے ایک لکھ چبری ہزار پرمپرا دی میرے تعلیم کا ایک برفا سے مقابلہ فرما سن فرما سن اپنے نوکر کا نا سی گلاب محمد سن گلاب محمد باندرسان پینٹ شرٹ پاٹرا کتیا پہ راس شہید شلوار کمیت رب دے دبیا جگر لگتا ہے جگہ جگہ میں بابیا نے تو نوجوان پائیاں نے تو پیسے جگر میں خیر جگھر کا ختم لگے جگہ سمجھ نہیں لگی طریقے کی تزریل کرنا گے <سؤال> کر <سؤال> بھی دل دل باری ایک کو کے کے کوئی پینٹ پ سمجھ راجری میں ایک تھا راجا ایک تھی راجا راجا بیٹھے بھین بجائے راجی بیٹھے گانا گائے اللہ بے بس ادنا تعلیم علی فنالی ہوئے راہی سلطان وان وا تعلیم پڑھ کے علی فلاح بے بسم اللہ پڑھ کے تیار ہوئے بندے نگاہ کر کے نکلوے تمہ سامنے ہوئے ہیں الف فنار بے بکری قاف کتا رے رچ ہے نہیں علیحدہ نہیں محنت نہیں پتا میں سبق جی پترا بکری حرانی روس دا شربت پیوا جا جی سڑک ہوگا دینا سڑک جائے نہ جی ماریا پیسہ ہی نہیں سنگرٹا اللہ جانور اللہ فرماندہ میں مثال دیں فرمندہ گھر بھی شکاری نہیں آ میں بازی بازی لڑنا لڑنا مثال بولو لوسی لستا دشمنا جا <تجران> شکاری <ici> نہیں <تسخن> آئے گا کر کے آنا جی کا مسلمان نہیںریمان کدو گے شکاری نہیں بلکہ سر اپنی فوج نوشا لے کر سارے ہو گئے آپ نے جنے رکھے فرمایا نا سا مشاج مطلب لڑائی ہو جائے گا بالا دلال بال کھیلتا پیا رکھ کے کتنے چند مارنا شریسا پہچان بغیرت گیا چند لگا جا ماں پیشرت عزت خدا رسول جلو کو مطلب جنہوں ah نے ماں پیو کا فائدہ بدلا چار بریک ہو تھوڑا جہا تو انگریزریج تیری فوج پوچھ سکے کلوتے ہوگی سکھنا خراب ہو جاتی ہے جا مسلمان مریب ہے جو ہے ملک پاکستان کروڑی فوج ہوئے پائی ہو گولی سما کروپان بڑے بڑے ظالم بادشاہ دنیا کے بارو فوجی منگا کیا مسلمانوں کیا الف انار بے بے پتکاف تے دا جوڑ رلیا ہے کی نہیں رلیا کون رچ دا وی علاوہ ذرا اللہ تا کہ پتہ لگ جائے نا کہ اعلی تعلیم کیج دی ہے پھر کہ اعلی تعلیم میں اسکولاری نے کیج دی تیار کیتے نے تے رب دے تعلیم نے تیار کیتے نے سمجھاوا ذرا توجہ نال بولو اللہ ریچ ریچ میں امی جی دی گل کرن لگا نا اگر غلط ہوئے نا غلط ہوئے ا مینو واپس کر دینا جی ناز نہ ہو نا واپس چھٹے پھٹے اون گو اچار اے اے راسا انسافا وکیل فریاد کرے سو گل سچی جہاں نہیں پتہ اپنے میں پہلے اوترا نکھترا سا جتوں کے بچے وکیل جمے نے نہ میں جولاد لا پر سو قسم خدا سے دلیل وہ تیار کرتا بتا دبر نظر آپ کی قرآن پیار کر Glory, glory, glory. او او اور سجدنا ذرا توجہ नाल બોલો સુબહાન અલ્લાહ અલ્લાહ આ મેં तेरे સામે હોન رب دے تیار ہویا اودی گل سنا નવ ذرا توجہ नाल ઊંચા અવાજ ਨਾਲ બોલો میرے ولدے کھو ذرا ઊંચા અવાજ ਨਾਲ ધડકે ધડકે ਨਾਲ બોલો સુબહાન અલ્લાહ અલ્લાહ اور اجے بالنگી رحمت اللہ تعالی آپ دی گل سنا لگیاں આપ دا آپ نے اپنے মহল دے باہر لے پاسے پاسے, پاسے, پاسے, پاسے سے کوئی مزلومریادی میں ہوئی ہوئی ہوئی آپ نے جو بی آخلے اور میری عزت لاستے جنگل چندر لے گئے تھوڑی دیر بعد عزت گی جدہ رب کا دربار چیخری گھوڑا ہوا گلا گھوڑا تھوک آپ سلوار کریے اور پہلے گھوڑا دھوانا شروع کیا مقدمہ دائر نہ مسطفا رکھتے تھے پیسے جاؤں گا محمد, محمد <اللہنسان> رب سوچو ہرا دے گھوڑا جنگل بھی آبادی چلا رہے نے دمکا رہے عزت لاؤ نہیں تو مار دیا گئے بیبی آخری جن دیر تک میں نہیں دیا میری فطرت روپرو میرے رب نے استاد ہنایا میری فطرت استاد بنایا میرے مرنا سان جائے واپس ایمان چلا جائے واپس آ سکتا پر لوٹی جیت واپس نہیں آئی عزت نو تص ہاتھ پاؤ مر تے مگر میں یہ نہ میں کل کلی نہیں میں ممکن نہیں کہ خیر بس پر چون بولو اللہ اور جسم سے ہاتھو آپ نے بچی نو گھوڑے بٹا جسم زخمی ہے سیر زخمی بازو زخمی لخمی ہے خوش آپ نے جلدی نے پٹی کرنا پٹی رکھنے گا زمین گا زمین گوئی ہر چار تیری امت دی ہر ہر لعنت پاونا باظ ہو جتے وجرے ہتھاں دی ستانوں دا من اے وجرے ہتھاں دے نال کافر انگریز کو ایڈ دے قطار سکولاں وچ تیار ہوندے نے عزت دی خاطر جان دے نال رب دے قران دی تعلیم نال تیار سبحان اللہ اے حق اے مجھ پتا لگے نا پیارت متی ہے اور ایک بار میں پر کرت بلے سلطار بلے قسم خدا دی کر <سؤال> کے نا صرف انگریز دی تعلیم دا فایدا دی... ہے جو مسلمان دے نوجوان دی اکھ دے اندر حیا پیدا حیا جو پیدا ہوندا ہے ترے رب دے قران دی تعلیم نال پیدا ہوندی ہے سنا دیواں غیرت منداں دی توجہ نال بولو آ تیری قوم دے نوجوانوں پتہ لگ جاوے اساں کساں پیچھے ٹرنا تے کیناں نوں ہے وجہ جگ لگے تو میرے لگائی جی بڑا کرتا ہے لگلم میرے بار دیکھو سی ہوگی ہوا فٹ کے لما پائی فرقے اوہ لوٹ انجینئر یونیورسٹی ہے منڈیاں نے کیتا ماسٹر پروفیسر نے فیل انہاں کتھر پھرالے نے کی کیتا انہاں نے جڑا پروفیسر سی اوندی ٹینکی دے وچ انہاں نے اتنا سارا پاسہ پھوڑا جڑا سویر ہوئی نا ماسٹر صاحب پروفیسر صاحب پروفیسر علی صاحب کڈن انامن واسطے والے نا سودی چھڈی او بھی کو نا مو نا تی کو ہی مو ہی مینار پاکستان میںالیم پڑھائی مار کے دا قرآن نبی کا فرمان نہیں ہوں سورجوان خوتے روکی پتا ہوئے کل جس جس وقت آ دھیان تقریر چند اٹھتا ہوں جی جی چکری ہوا بولو نا اللہ ادھر میں تاریخ حضرت مرسا بھی لت لالا <سؤال> لالا پیلکا مرلا پتا کر مسلم سلاننا ah, مجھا دا دو یہ تو لگنا ہے پورا ملک پتا, پتا جتی میں تہراد کیے پیر پتا چلے آج بھوئی دک بھائی بھالا لے ہم دینے لڑن لوگے نہیں ہوں دے بجنا بھرتیوں دو پر لوں اگو پی چھوڑ دانسا مروا یاوانا وقا پڑا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا مرتے میں آنے چاہے اتر دائیں خیر تو سوان ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਚੌੜਾ ਸੇ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੰਦਰ ਲੋਗ ਆਉਂਦੇ। ਬਗਾਰਤ ਲੋਗ ਆਉਂਦੇ, ੱੱਲੇ ਲੋਗ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। مرد مرد اپنی بیوی نو لے کے لائٹ بیوی ہمیشہ جفی پا لکھے مان نے دسا یار اگلے گھر والے گولی <سؤال> مارن <سؤال> گے کہ نہیں مار بولو تو گولی مارن کے لیے مارن بھی ناخنا سانو تدل <سؤال> سمجھے <سؤال> وغیرہ سمجھے ساری بیبییاں بیٹھی ہیں تدلیا تیوی دے میں کیڑا کڑا کچھ نہیں ہوندا اپنے گھر دے اندر برداشت نہیں کر سکدا روڑی تے سکدا ہے او بے غیرت اپنے گھر دے دلکش ہے او جڑا غیرت والا ہوندا ہے او ٹی وی انگریز دے چکرے نوں نہیں رب تے قران نوں گھر دے درس دا اورو اور سو. اور گے سونے فوج جا رہی داخل ہوئے عورتوں کو ہر کوئی یاد رہے جا رہے رہے ایگیا رہا بولو سوہار دے نے جدوسل مسلمان شروع کر قسم خدا خیرت مندور اج غیر دربارے نوجوان نے گر سنو نے سونے والے اپنےو جیلہ جی بے غیرت اللہ ونا ت رکھ تھا کے واپس اتے دے غیرت میرے علی با قوم اے پھر اصلیاں دی لوڑ نی پی پی تصدیق دا اک منکا හොجا پرباب سبحان اللہ چلنا چلائے پچیل گول رم بل گا بیا را جب نا سیکھا سیکھے نہیں لوگ chilla katta ayara kuch na khatte hoye chilla na chilla ho badke بچپ سے بہو کار کار سمجھا <سؤال> بے حجاب رکھ دا اعلیٰ تریم وہ بے حجاب تصویر ڈرامے فلم ٹی وی آ بولیا جے کسو سارا دل <سؤال> کرتے رہتے شاد <سؤال> جمن والے کا حق نہیں کہ اپنے درد اپنی فکر خاندان میں جنا بھی رحم دل ہوا نا دل پیو والا رحم نہیں آپ سی شہبت جتی چیزیں استعمال کر کے سب دینا اپنی ماں کا بڑا بچے اپنی ماں کا ساتھ افراد اولاد نو نا ہوا ہے بار بار گند ہوئی مسجد ابو عمر آئے نے میرے نبی نے فرمایا پتا لگیا رب دورت کرتی ہے ججت دیا ہے میرے والے ماحول اپنے جا بن جائے رکھو ثابت کر کے جنت نے اپنا نکاح اور کی جنت اپرد کی پتا چل رہا انگریز کی تریب پتریاں بنا کی تریب دیا بنا I'm going to میرے نبی نے رکھ دو بردش کردین پہچاو گا تعلق لگے بھاگی میٹھی لگے میں اور قرآن نبست کے مخالف <سلام> ہے حکتی کی ہے تو میرے کو چومہ جواب دینے واسطے اور بیٹھے پھر غلط ہو گئی مان جاوا گے اگر صحیح ہو گئی پھر یہ نہیں گل کراں گا جلیا اس سردی دا اثر کم بنا کے انگریز نے کافر نے نہیں اخری دے ہاتھ تے وچ تے کافر نے کافر نے محمد کو سوال کیا سبحان اللہ چلو بہاولنے ہر لتا لل کوٹھے کہ بہ شرم دے دل aur kasir har ke kale da sahara aa nazar ko uthe ki mahshar pe qafse سبحان اللہ واہ بہت دلائل پسند کرتے ہیں غیرت والے گھر کے ماندار مسلمان سبحان اللہ شیعہ سنی کا جائد ہے جو نہیں ہے اس بارے میں سے تعلق کا آیت نازل کرنا جائز شیعہ سنی کا جائد ہے کہ لیکن تصدیق کا آپ نے سنا ہے شیعہ کی کتاب شیعہ کی کتاب منہج الصادقین بڑی بڑی کتاب ہے فارموشرات میں النساء جی کو ہاتھ یہ واسطہ اور شمولیت ہے اس آیت کے ساتھ جو کہ من تمتا مرسالہ سلاۃ سرجتھو کدارجۃ الحسین جنہیں ایک بار مقتل سے زار کیتا ہے ان کا درجہ حسین علی من تمتا مرساینے جنہیں دو بار مقتل کیتا ان کا درجہ سرجتھو کدارجۃ الحسن ان کا درجہ حسن علی من تمتا قبل دیر بن جاوے گا اور وجو نال بولو سبحان جی پیو شادی بیاہ کی گل چکر ہے نا لیڈی میری تقدیر کا فیصلہ فیصلہ سبحان اللہ ادھر فیصلہ شاش وکری میں اپنے جچ گوڑ تیار کرے ڈیلیاں اپنے ہاتھ نال تیار کرے جمن والے کا کہ نہیں کہ اپنے دھرت دینا آلے اپنی فکر دینا آلے ایسا کہر تیار کرے ایسا کہر متخب کرے کہ پورا خاندان سب کھا رہے بھائی یاد رکھ لیں میں مسلمان کی بیٹی دست نہ جانا جنا رحم دل ہوا نا دل پیو والا رحم نہیں ہسپتال کی لگے بیٹی لال جی کو استعمال کر کے کتیاں بچے اپنی ماں کا ساتھ چڑیا لڑا بچے اپنی ماں کا ساتھ کبوتر لڑن بچے اپنی ماں کا ساتھ نکا ہے مولا علی پاک نکاح ہوا ہے میرے نبی نے بھی ہو بار و بار گارلو یہ <تبق> مسجد نبی دے اندر ابو بکر و عمر آئے نے میرے نبی نے فرمایا میں رابد, رابد را. حکم دا منتظر رہا حکم عب. آیا Users علی تے دینا بس ہونے عورتیں انج حیالی ہوئے انج بے زبان ہوئے مولا تعالیٰ ارشاں تو بہت شوڑے پکا لگیا رابد قرآن کی تعلیم عورتان تیار کر دیت جنت لیا حورا تمجھو آخری قال میرے والے قضاء قرآن بولو سبحان اللہ جنت مرد پیار رکھو سابت کسی جنت نے اپنا نکاح کسی جنت کی حور نے اپنا نکاح آپ کنتا نی اور جنت نہیں بخا سکنا جی نکاح اپناپ کی پتا چلریز کی تلیم کتیاں کھوتیاں بنا دیے محمد کی دی تاریم جنتی ہورا بنا اجمان لاید <سؤال> ہو سکتا <سؤال> میں لفظوں سے اپنا خطاب ختم کرنا ادھر جن تکریف میری سنن والے نے میرے والے پرجو کرو آفر بلایا میرے تو وقف نہیں دی گفتگو کرنی ہے جن کی جرم نہیں کیا ہوتی سب بہ کے دینا ملان کر دینا چوہے بند کام ہوں جدو میدان ٹوٹ جائے نا پٹا ہاتھ مار کے نارے مارنا کسم خدا چوہے کا پہلوان میدان جدو لگے نہیںر مار دوں پہلوان چند رکھ تے سرج رکھ دار بردش کر سکنا پرتی جر پہ گا تعین کو بھی میگے میں کوئی گل <سؤال> قرآن پوچھو میں جب دا بیٹھو گلت ہو بن جا گے اگر صحیح ہوا گا چلے اس دھرتی نہیں کافر نے جہاز نہیں آنا محمد جدو ماحول بنیا ہونا ہر ہر چاپ پٹھے کہ محشر کے بچ خوف سے ہر کیلے جانا کر کی اور کالی تبلی مویا جائیں گے اور ہر کالی تبلی موا جائیں گے میں کسی کا سوال تک پر انی گل ضرور کرا گا چلیا. کر گا چلے میں بان کر کے آنا ایسا مجموعہ کو کلوتے نے بیٹھے میں بندہ بدل جی اج بھی ہیا میدان سر تبدیل کے میرے سامنے گل کرے منہ تقاب کر ہاتھ کتاب پکڑا بازار بس سکول <سؤال> کڑ کیا مزاقہ برب کرنا چاہتے ہیں وہ محمد کا قرآن اور تروہر بٹھانا چاہتا چاہتا ہے بابا قوم میں کہ فاطمہ نو کی آخ دو کہنے لگے مادری ملت میں پیوڑی ہو جو ماں بنا بیٹھے جیڑا رولا ہے اب بنا سمجھے نہ بولیاں بولتا وارسا ادھر ویخ خدا دکھا دے سکھا ایسا دلہ مسلمان کا قید نہیں ہو سکتا وجر میری شیرے ربانی دلیا نو پسند کرتے غیرتندہ شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے یا نہیں یہ بد سنی کا نکاح بڑی تسلیبی میرا من النساء اے اے پنجا ستارا شروع پہ آیت لکھا ہے ہے چار را محمد نبی نہیں ہو سکتا اگر نکاح ہوا خالص زنا ہے شریعت اسلام کوئی نکاح نہیں ہوا کیونکہ نکاح مسلمانا مسلمان بےمانا نکاح نہیں ہو